اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہ بات صوبن عبادشاہ باقی تمام سامعین خوران برادران سب کو شماس سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوی شریف میں سے دراصل نمبر چار سو پچپن اور لیگ ستانوے ہے نائنٹی سیون چار سو جو ہے اور دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور نائنٹی سیون جو ہے اوراد فتھیہ کا شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور کل بھی جو ہے ابھی ہماری عور سلسلت اوراد فتحیہ میں سے سیا اول ملک الجبار میں ہیں اس میں جو ہے لا لہ نمبر بتیس کا کل ایک دراصلوں کو پہنچایا تھا یہ مقدس کلمات لا الہ الا اللہ دل مذلیم ہاں جی لا الہ الا اللہ ہاد مذلی اس مقدس جملے کی توضیح میں ہے اس سلسلے میں جو ہے ہادی کے معنیٰوں کو بدایا ہادی آگے رہنے والا ہاں جی اور جو ہے رہنمائی کرنے والا بیان ششر کو واضح کر کے بیان کرنے والا طلالت کرنے والا منزل تک پہنچانے والا یہ سارے معنی اور ہدایت کا ہم اہم معنی یہ کیا تھا کہ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے اصل لغی معنی کہتے ہیں ہدایت کا جو ہے ہدایت کے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے پیار محبت شفقت یہ سارا سارے انبیاء نے اسے تراہی کیا ہے پھر جو ہے اسے کتاب قرآن لغات ہے اس میں سے صرف قرآن لغات کی تشریح ہے اس کی لغات کی کتاب میں مفرادات راغب کے نام سے راغب اسبانی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ہدایت کے چار مراحل کل کے درسنے والوں کو بتایا تھا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہدایت ہے جو عقل و فطانت اور معرف ضروری کے عطا کرنے کے ذریعے یہ سب اعلیٰ نے خان دے دیا انسان کو اپنے نصف کرم سے اس کے ذریعے سے انسان جو ہے ہدایت پا لیتے ہیں اور اپنے جس کی لاسینی مانے اور ہدایت مانے وسیخ و عموماً جمی مطالحین کو شامل ہے یہ ہدایت کا یہ مرحلہ تمام مکالحین کو شامل ہے جو اللہ نے عقل اور ذہانت اور معرف ضروری کے عطا کر کے انسان کو ہدایت دیتے ہیں جیسے قرآن باغ انہوں نے شاید سے اصل کیا اس بات یہ تجیاتیں اس حوالے سے ہیں رب کل شین ہو ہمارے رب وہ زا جس نے عائشے کو اس کی تحریک عطا کے ان ایک کو حلقیا سب ہر ایک کو پھر کے انہیں ہر ایک کو ہاں جانوروں کو اپنی حساب سے اپنے زندگی گزارنے کے طور طریقے انسانوں کو جو ہے خدا شناسی اور جو ہے اس کے اندر دل انصاف اچھی چیزوں کی رہنمائی کا اس کو سوچل دے دیا ایک مرحلہ تھا اور اس کے بعد جو ہے دوسرا مرحلہ جو ہے ہدایت کے دوسری قسم جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے بال تر ہے پیغمبر بیشکر اور کتابیں نازل فرما کر تمام انسانوں کو راہ نجات کی طرف دعوت دی, دی ہے چنانچی وجال نام ہم آئی متعدور ہاں جی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ جا وجا ہے تمام انبیاء کو اللہ نے بشر کے ہدایت کے لیے بھیجا اور ان میں سے جو ہے بہت سن کے بعد بہتوں پر کتابیں نازل کیا خوشبو صائف نازل کیا اور اس طرح بشر کے ہدایت حرما چھنانجی صاحب میں بھی تھا اس کے بعد ہدایت کی تیسری قسم تھی جو ہے ہدایت کی جو ہے اس میں سوم جو ہے بیمانی توحفے کے ہاتھ آیا ہدایت ویمان توحفے خاص جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے لوگ جنہوں نے امبی علیہ السلام کی ہدایت پہ لبے کہا ان کے رہنمائی کے لبے کہا ان کی تعلیمات کے لبے کا ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا اس سے بالتر درجاتا فرماتا ہے چنانچہ قرآن فرماتے ہیں والذین لذینہ تد و ہدا جو لوگ اور جروب راہ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے اور قرآن سے خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے ہاں جی اور اسی طرح جی ومن یومن بلّہ نکال جو اللہ فریمان اللہ تعالیٰ اس سے دل کو ہدایت دیتے ہیں تو یہ توفی کے ہاتھ سے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ سابق قدم رہنے کے لیے ہدایت خاص ہے یہاں تک جو ہے ہدایت کے تین مرحلے جو توفیق کے خاص کے معنی میں اور سے پہلے انبیاء کے سے جو ہدایت ہوتی ہے اور ایک ہدایت فطری ہاں جی تو پہلی سلط جو ہدایت فطری تھا دوسرا ہدایت تشریح تھا اور تیسرا جو اللہ کی خاص ہدایت توفیقی کا اور چوتھا جو ہے چوتھی ہدایت جو آج کے درس یہ شروع ہونا تھا جو ہے چار سو پچپن درج نمبر ہاں جی اور نائنٹی سیون اس میں جو ہے ہدایت کی چوتھی صورتیں ہیں ہاں جی ہدایت کی چوتھی صورت ہے وہ جو ہے ہدایت سے مراد جو ہے ہاں جی آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا ہدایت کی ایک معنی یہ ہے ہاں جی جنت ہدایت سے مراد جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے جنت آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا ہاں جی مراد ہدایت کا ایک معنی تو اسی طرح جو ہے قرآن پاک ودین جادفین لنا دیا جن لوگوں نے ہماری دین کے نکام میں کوشش کی جنہوں نے ہم تک پہنچنے میں ہمارے راستے میں ہر قسم کی مجاہدت کیا پوری پوری قوت سے اللہ تک پہنچنے کا اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کیا ہم بھی جو ہے ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے ہاں جی تو ان کو ہم جو ہے لانا دینا سب لانا ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے تو یہ راستے کون سے راستے وہ جنت کے راستے ہیں جو اللہ کی طرف بڑھتے ہیں وجادت کرتے ہیں اللہ کے حکمت پر تو اللہ تعالی ہاں جی نجات کے راستے ان کو دکھاتے ہیں وہ جنت کی طرف جو ہے راستے دکھانے کے معنی ہدایت کا اسی طرح الحمد للہ اللہ جی حدان الہٰذا معن علطی اللہ علح اللہ یہ جو ہے خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ یہ بندے جنت میں داخل ہوتے ہوئے وہ یہ دعا کرتے ہیں جنتی جنت میں داخل ہوتے ہوئے تو وہاں وہ یہ دعا کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں کہ الحمد تمام علیہ تمام اللہ کے لئے جس ہمیں جو ہے اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہاں جی اور وہ معقن نہ لینا تھا اللہ اللہ اللہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا تو ہم اس جنت تک حرکت ہدایت نہ پاتے یہاں تک نہ پہنچتے تو خدا کا تجمہ کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے تو چنانچی جی فرمایا استعمال باغ میں جو ہے ہم ویوسل بالہم فرآن باغ میں ہیں ہاں جی سیاح دہم ویوسل بالم استان بلکہ وہ انہیں منزل محسود تک پہنچا دے گا سیاح دہم انہیں جو ہے ویوسل و بالم اللہ تعالیٰ انہیں منزل محسود تک پہنچے گا ہاں جی ویوسل بعم <بَالَم> کا معنی یہ کہ ہے اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے جو ہے مقصود تک پہنچا دے گا اور اِطرایت و نظار نہ معافی صدور امن غل جنت کے ماحول میں بہن کریں اور کل قیمت میں جو لوگ جنت میں جائیں گے ہم ان جو ہے ان کے سنوں میں ہم جو ان سینوں میں جو کچھ غم غصہ و, و ناراضگیاں ایک دوسرے کے بارے میں ہیں سب نکال دیں گے اور دل جو ہے سب کے ایک دوسرے کے بارے میں صاف شفاف ہو کر جنت میں مسلمان مومن ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے ہاں جی تو یہ توجیہ بندہ نہیں ہے یہاں پر توجیہ میں کہا ہے تو یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اور بال ہدایت ہے جو بندوں کو عطا فرماتے ہیں جنت کے راستے اس کو دکھاتے ہیں خدا تک پہنچنے کا عقیقی راستہ دکھاتا ہے اور حق تک پہنچتے ہیں جنت تک پہنچ جاتے ہیں تو یہاں انہوں نے پھر یہ توجہ دیا ہے اسی کتاب میں اپنا فردا تراغب میں کہ ہدایت کے یہ چاروں ترتیبی درجات کی حیثیت رکھتے ہیں ترتیبی جد ہیں ترتیب وار ہیں یعنی جیسے پہلے درجہ جسے جیسے پہلے درجے کے ہدایت حاصل نہ ہو وہ دوسرے درجے کے ہدایت پر فائد نہیں ہو سکتا یعنی جس کو ہاں جی عقل و شعور اللہ نے دیا نہیں دیا سمجھ وہ نہیں دیا تو وہ اللہ کے راستے کیسے پائیں گے تو بلکہ وہ تو شرن مکلف ہی نہیں جس کا عقل شعور نہیں دیا ہاں جی اسی طرح جو ہے پہلے درجے کے جس ہدایت کے راستے بنا دوسرا نہیں پا سکتے ہیں اللہ حاضر کیا اسی طرح جسے جو ہیں دوسرے درجے کے ہدایت حاصل نہ ہو وہ تیسرے اور چوتھے درجے کے ہدایت سے بہریاف نہیں ہو سکتا اور جسے جو ہیں چوتھے درجے کے ہدایت حاصل ہو لیکن برعکس جس کو چوتھے درجے کے حاضر برشپ آخری درجہ اسے یقیناً پہلے تینوں درجہ لازماً حاضر ہوں گے کہ وہ اسٹف برشپ تھا ہاں جی تو جب آخری درجے پر پہنچائے تو نیچے والے سالے درجات آلریڈی ان کو حاصل ہو کے ان سے گزر کے آخری درجے پر پہنچائے اس طرح پہلے دو درجوں کی ہدایت کو مستجم ہے ہاں جی اور اسی طرح جو ہے تیسرے درجے کی ہدایت کا حصول اگر ایک تیسرے درجے کے ہدایت کے حصول ایک بندہ ہاں جی تیسرے درجے کی ہدایت پر پہنچے ہو تو یقیناً پہلے دو درجوں کے ہدایات کو مستعظم تو ضرور پہلے دو درجوں نے کراس کیا ہے تو تیسرے درجے پر پہنچا اور اس کے برعکس جو ہے درجہ اولا کا حصو لیکن اگر ایک بندے سے پہلے درجہ کا پرفاعض ہے تو پہلے درجے پر ہونا جو ہے ثانیہ کو پانی کا اور ثانیہ کا حصول ثالثہ کو مستظم نہیں ہے ایک بندہ درجہ اول میں تو ہاتھ میں اس کو دوسرا حاصل ہوا ہو دوسرے درجے میں ہو تو میں تیسرا اس کو حاصل ہوا تیسرا حاصل ہو تو چود میں چوتھا حاصل ہوا یہ لازم نہیں ہے ہاں جی تو باشب ہے تو جس کو آخری حاصل ہے اس کو پہلے تینوں عقراً حاصل ہے لیکن جس کو دوسرا حاصل ہے اس کو پہلا حاصل ہے جس کو تیسرا حاصل ہے اس کو پہلے دو حاصل ہے اس طرح ہے. تو ایک انسان کسی دوسرے کو لیکن ہدایت کے باب میں ہاں جی ایک انسان جو کسی دوسرے کو صرف دعوت الخیر اور دعوت خیر دے سکتے ہیں اور رہنمائی کے ذریعے ہی ہدایت کر سکتا ہے نا کہ ایک انسان دوسرے کو صرف صحیح غلط بتا سکتے ہیں اس کو رہنمائی کر سکتے ہیں پیچیدہ راستہ یہ ہے ان دلائل کی روشنی میں ایسا رہنمائی تو کر سکتے ہیں وعد نوشیت کے ذریعے سے برحان دلیل کے ذریعے سے ہاں جی بعض و مباحثے کے ذریعے سے اس کو رہنمائی تو کر سکتے ہیں ہاں جی ایک دوسرے کو صرف دعوت خیر۔ اور رہنمائی کے ذریعے سے ہدایت کر سکتا ہے باقی اقسام ہدایت یعنی اس میں دوسرے درجے کے ہدایت تیسرے اور چوتھے کی جو درجے کے ہدایات جو ہے باقی اقسام میں اللہ تعالیٰ کے قبضۂ کو میں ہیں ہاں جی اب ہاں وہ بندہ جو ہے اعلیٰ مقامات میں ہدایت کی پہنچ تو بھی قات لائق اب اس کے شامل حال ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ حق کو آپ قبول کرتے ہی نہیں کرتے ہیں، پھر وہ ہدایت کے اعلیٰ چوتھے مرتبہ پھر بھی, بھی پہنچتے نہیں یہ اللہ کے مرضی پر ہے اللہ یہ قبضۂ قدرت میں ہے اس بندے میں اہلیت دیکھیں گے تو اللہ ضرور رہنمائی کرے گا اس میں اگر ہدایات کے جستجو دیکھیں تلاش دیکھیں اللہ سے وہ دس بدعتا کہ اللہ مجھے حدایت کے اللہ سے اعلیٰ مقامات پر رہنمائی کرے اور یقیناً اس کے لیے کوشاں بھی ہو اس کی ہدایات کے حصول میں تو اللہ اس کو رہنمائی کر دیتا ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ اکلا شب حضرت انبیا کو ہمارے رہنمائی کے لیے بھیجے اور بندہ اللہ سے سچے دل سے خلو سے دل سے اللہ کے جو ہدایت مانگے اللہ کے راستے پر چڑھنے کی توفیق مانگے اور اللہ اس کو رہنمائی نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا ہاں جی اللہ مہربان ہے وہ بیاہ کو بھیجا ہے تو وہ جو ہے بندہ خود اللہ سے ہدایت مانگے سچے دل سے مانگے اللہ کے راستے پر چھلنے کے لیے مکمل ذہنی توپر پر دلی توپر پر راضی بھی ہے تیار بھی ہے بالکل آمادہ ہے تو اللہ اس کو مچ وہ جو بھی رہنمائی ملتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں جو کچھ جانتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں مزید جانے کی معرفت کا وہ تلاش میں ہیں تو ایسے بندوں کو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ احداعت کیا حل ہے فرماتا ہے تو یہ ہدایت کے چھات مرائل جو ہے اور یہ ساری باتیں محردات راغب سے میں نے نقل کے جہیدات کے بارے میں انہوں نے کافی توضیح دیا ہے یہاں میں نے نو لکھا ہے ہدایت کے بارے میں مشکورہ لغت قرآن میں اور یہ محردات راغب میں مزید تفصیلات ہیں بات لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے یہیں پر اختصار کیا ہیں اور سارا لمبا چوڑا بعض میں نے نہیں کیا تو کتاب مفرادات علاقے میں ہدایت کے جو چار مراحتیں کو مداری ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان تمام معنی میں ہادی ہے یعنی اللہ ہادی ہے ہاد المدلین ہے نا اللہ تعالیٰ ہاد المزلین ہے تو مطلب کیا ہے پہلے مرحلے کے ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے دوسرے مرحلے میں بھی ہدایت دینے والا اللہ ہے تیسری اور چھوتے مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان تمام مراحل ہداج میں شروع سے لے کر آخر تک جو ہے ہاں کیونکہ امبیا بھی اسی نے بھیجا ہے امبیا کے جیسے جو ہدایت ہوئی وہ بھی اسی نے بھیجا ہے آخر و شعور و فدرت ذہانت جیسے ہدایت دی معلومات ضروریات اس کے دل و دماغ میں ڈالا وہ بھی اسی نے ڈالا ہے ہاں ہر جانور کو زندگی گزارنے کے رحل میں اسی نے کہ انسان کو اس کی فدرت کے مطابق صحیح غلط کی تمیز اسی فع المہ حجور اور اللہ نے نفس کو ہاں جی طغ نس اور حجور نفس کی اس کو رہنمائی کیا ہے تو ان تمام معنی میں اللہ حاضی ہے لہٰذا اللہ اس استعمبیہ کو بھیجا اللہ ہی نے بھیجا ہاں جی اشتاب نسمانی کے دعوے بھیجا اللہ ہی نے بھیجا تو چونکہ یہ تو لہٰذا اللہ اس معنی میں بھی حاضری ہے وہ تو باقی توحفے کا ہدایت ہوتے یقیناً اللہ ہی ہے ہاں جی اور جنت کی طرف رہنمائی جنت کے حصول رہنمائی اور جنت کی نعمتوں تک رسائی یہ سب بھی اللہ ہی کے لطف کرم سے انسان ان ہدایت ان عظیم مقامات تک پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے حادل الحادی کے بارے میں ہدایت کے بارے میں یہ توجہ آپ لوگوں تک پہنچ گیا اب آگے حادل مضلین اس لفظ مضلین اور اس کے بقیر توضیحات انشاءاللہ کل کے درست میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا انشاءاللہ